بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي الانبياء الصديق وعلى اله وصحبه اجمعين وعن انس رضي الله عنه قال قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعه شهرا کارانوایت ہے اپنے ازواج سے شاہرن ایک مہینہ ان ان ان اس کا معنی ہوتا ہے پاؤں کا نکل جانا ان کے ساتھ ہے ایک جسرے سے نکل جانا جو آپس میں جڑی ہوئی ہو اور ایک جس کا دوسرے نکل جاتا انتقال کہتے ہیں اور اس زمانے میں اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں تکلیف کی پاؤں نکل گیا تھا مشروبہ دن مشروبہ مین کے, کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مشروبہ مشروب یہاں پر یہ کمرے کے معنی میں کے معنی علامت یہ بھی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نیم کے سطح کے ساتھ وہ اور را کے زما یا پتہ کے ساتھ کمرہ کے کے ساتھ ہو مشرابا سنگھ کا معنی ہوتا ہے پانی پینے کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمرے کے اندر وہ کمرہ جو بالا خانے میں تھا تو بالا بالاخانے کے کمرے میں انتیس دن کا قیام کرنا ہے انتیس راتوں کا قیام کرنا ہے تم نزالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے یا رسول اللہ عرض یا رسول آلائی تھا شہرن رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے تک فرمایا مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے آپ تو انتیس دن کے بعد نیچے اتر آئے اللہ فرمایا مہینہ دن کا بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتیس دن قریب کے ساور منایا اور پھر نیچے آ گئے یہ اس وقت ہے جب مہینہ متعین کر دے مہینہ متعین کر دے کہ میں ایک مہینہ قریب نہیں آؤں گا تو پھر چاہے تو مہینہ تیس دن کا ہو یا انتیس دن کا ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی ہوں کہے اللہ کی قسم میں ایک مہینہ روزے رکھوں گا میرے اوپر ایک مہینے کے روزہ رکھنا میں اب اگر مہینہ انتیس دن کا ہو تو پھر انتیس روزے ہی رکھے گا مزید ایک روزہ نہیں رکھے گا تیس دن کے روزے پورے نہیں کرے گا ہاں اگر تعین نہ کرے یوں کہ میں اللہ یا آئی یا سو گھر میرے اوپر مہینہ مہینے کے روزے لازم ہے ضروری ہے مہینہ کہہ رہے کہے کہ ایک مہینے کے روزے میرے اوپر لازم ہے تو اب ایسی صورت میں تیس دن کے روزے اس کے لیے لازم ہیں نے علا کیوں فرمایا جب آزادی مظاہرات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ کچھ نفسہ متاث سامان زیادہ ہو جائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دی ختم کھائی کہ ایک مہینے تک قریب نہیں آؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ کی طرف بھی نہیں نکلے صحابہ نے عرض کیا کہ معاملہ کیا ہے کہتاب کہ صلی اللہ حضرت عمر اللہ فرمانے لگے صلی اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا پوچھ کر معاملہ پوچھوں گا کہ مسئلہ کیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ کیا حضرت اللہ وسلم کیا آپ نے بیویوں کو تلاش دے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لوگی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاب دے اسی میں آیا تاکہ معلوم کر لوں آپ نے تلاب دی ہے یا نہیں لگی رسول اللہ کیا میں جا کر صحابہ کو بتلا دوں خبر دے دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں. اگر آپ چاہتے ہیں مسجد کے دروازے پر اکٹھے ہو جائے اور بلند آواز سے اعلان کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں اس وقت اللہ رب العزت کی حکایت ہے سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما سورة نمبر 38 و يا ايها النبي دنیا وزین رہا جو اگلی حدیث میں بھی آ رہی دیکھیے आना था हि नहती है अभी बस तीन पद कला ثم اقبل عمر فاستذن قودن Allahumma <laughs> salli ala <laughs> Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. چند ٹھیک ہے <g pooping his stomach> <g accomod Express> <gopusused> تو میرے دل میں بات آئی کہ میں کوئی ایسی کروں جس سے نبی صلی اللہ خارجہ کہ خارجہ کی بیٹی یعنی بیوی خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی نفقا زیادہ مانگے تو میں تمہیں کھڑا ہو جاؤں اور اس کے گردن پر ماروں ہاتھ سے مارنے کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حول يسأل نبی کہ یہ نے.